متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما الطاف حسین نے اپنے ایک آڈیو پیغام میں اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی یکم ستمبر کو ویڈیو لاک کے ذریعے بلوچ قوم سے خطاب کریں گے السلام علیکم عزیز بلوچ کامریڈ جتنے بھی کام ریڈس ہیں جو آزادی کی جد و جہد میں رات دن ایک کیے ہوئے ان سب کو سلام اور دعائیں پیش کرنے کے بعد میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آنے والے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن سیٹرڈے کے دن میں اپنے بلوچ قوم کے بھائیوں سے جو سچے حریت پسند ہیں ان سے بہت اہم خطاب کرنے والا ہوں سب کو سلام عرض کرنے کے بعد یہ پیغام برائے کرم آپ سب ساتھی دیگر ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں شکریہ و سلام جی بلوچ جی بلوچستان جے جی مہاجر جے جی مہاجر ریاست خدا حافظ اس کی تصدیق کے لیے ریڈیو زرمبش بلوچی کے نمائندے نے الطاف حسین سے براہ راست رابطہ کیا ہمارے نمائندے سے گفتگو میں الطاف حسین نے آزاد بلوچستان کی حمایت کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان میں یہ پیغام بھی دیا کہ بلوچ انہیں اپنا بھائی سمجھیں قمبر بلوچ بھائی اور آزاد بلوچ بھائی آپ دونوں کو السلام علیکم اللہ سلامت رکھے ہمت دے حوصلہ دے میں نے بہت غور سے آپ کے پیغامات سنے ہیں میں جلد بلوچوں سے صرف اور صرف بلوچ سے عید کے بعد انشاءاللہ اللہ ایک تفصیلی خطاب کروں گا لائیو ویڈیو خطاب سب کو سلام کہیے بہت احتیاط کیجیے دشمن بہت طاقتور ہے وسائل کی دولت سے مالہ مال ہے ہم غریبوں کے پاس صرف محبت عقیدت جذبہ لگن خلوص ہے لہذا ہمیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے آگے بڑھانا ہوگا اور اس پنجابی فوج اسٹیبلشمنٹ سے ایک نہ ایک دن ضرور مجھے کامل یقین ہے کہ ہم سب آزاد ہوں گے پاکستان میں نہیں بلکہ اپنے اپنے آزاد وطن میں بہت بہت شکریہ سب کو میرا سلام دعائیں عرض کر دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامت رکھے سلامت رکھو الطاف حسین وتی برا سمجھو الطاف حسین وتی برا سمجھو وتی براس سمجھا شکریہ